جی فرمائیے آپ نے ویڈیو دیکھی کیوں سمجھ گیا نا یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں گڑے میں کودا اور وہاں مجھے کیل لگ گئی تو آپ کودے کیوں گڑے میں سب سے پہلی بات کہ ہمارے علما نے بے بد مذہبوں کی تقریریں سننے سے منع کیا وجہ کیا ہے جب وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قرآن آیتیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں تو آپ تو کہیں گے کہ بھائی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق بات کر رہا کہ آپ کو یہ محدیث اعظم پاکستان تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا کیا کر رہا وغیرہ وغیرہ اور دین کی باتیں نا کبھی کبھی شیطان بھی کرتا ہے مشکا شریف میں ہے بہت طویل حدیث حضور علیہ السلام نے زکاة کے مال پر حضرت ابو خرا رضی اللہ عنہ کو پہرے دار بنایا اس کی نگرانی کیجیے ایک شخص چرانے کے لیے آیا حضرت ابو خرا نے پکڑ لیا بڑی طویل حدیث تین دفعے ایسا ہوا تو تیسری مرتبہ جب پکڑا تو اس چور نے کہا کہ ابو حریرا میں تم کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تم رات میں اگر پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا کہا کہ بتاؤ وظیفہ کیا کہا روز سوتے میں کرسی پڑھ لیا کرو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیش ہوئے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا رات کے چور کا حضور سب جانتے تھے کہ حضور میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا ارادہ تو تھا کہ آپ کے پاس لے آؤں مگر وہ معذرت کرنے لگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوڑ دو آئندہ نہیں کروں گا مجھے رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا کیا وظیفہ بتایا اس کا وظیفہ اس نے یہ بتایا کہ رات میں اگر تم یہ پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے حضور علیہ السلام آبو حرا تمہیں پتا ہے تین دن سے تمہارا مخاطب کون تھا کہا حضور اللہ اس کا رسول بہت جان فرما وہ خود شیطان تھا کمبا لیکن یہ اس نے بات تم سے صحیح بتائی تو کبھی کبھی شیطان بھی ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسروں کی باتیں سنیں گے تو اپنے دین میں تشکیق پیدا ہوگی کہ شاید ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی شبہ ہے یہ جو آیتیں پڑ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا مرزا غلام احمد بھی تو آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا تھا حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا فن ہے جو پڑھنا پڑتا کبھی کبھی قرآن مجید کی آیت میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی کچھ متشابہات بھی ہیں کہ پھر ہم اس میں حضور علیہ السلام کے اقوال دیکھیں گے مفسرین کے اقوال دیکھیں گے. تب جانچ پڑتال کے بعد ایک مسئلہ نکلتا یعنی کہ کوئی آدمی تم سے کہے بھائی کہاں جا رہے نماز کے لیے جا رہا ہوں تم نے قرآن کی آیت نہ بھائی لا تقرب الصلاح کہ مت جاؤ نماز کے قریب با با یہ تو قرآن کی آیت پڑ رہا اور وہ یہ اس نے بتایا نہیں وان تم سکارا جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کی طرف مت جانا نماز نہیں پڑھنا تو اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات بہت سی چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں خود مسائل حل پیدا ہو جائیں میں نے گزشتہ ہی اتوار کو آپ سے یہ کہا تھا کہ اعلی حضرت امام سنت کے کتاب کا اوپر کا صفحہ میں نے نکال کر کسی وہبی کو دیا اور پڑھ اس نے کہا یہ تو اپنے فن کا امام نظر آتا تو پھر بتایا میں نے یہ تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ سب منیر العین انگوٹھے چومنے کا ایک مسئلہ ہے جس میں پورے فن حدیث پر اس سے بہتر کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے یعنی ایک جگہ جو مسائل اکٹھا کیے نا تو فن حدیث میں آلہ فاضل بریلوی کو مہارت تامہ حاصل تھی اور جتنی بھی صنعت لائیے میں آپ کے سامنے اپنا ریکارڈ پیش کروں جو میرے پاس موجود ہے چھپا ہوا امام بخاری تک کسی کی سند تیس واسطوں سے ملے گی پچیس واسطوں سے ملے گی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پاس جب آپ نے حج کا سفر فرمایا تو ایک اس زمانے کے حدیث کے امام تھے جو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اجازت دی ہے وہ صرف گیارہ واسطوں سے امام بخاری تک ملتی اتنی قریبی حدیث اور ایک حدیث جو اعلیٰ حضرت کی ہے یہ پورا اس پر رسالہ ہے الجازا کے نام سے ایک اعلیٰ حضرت کی سند وہ ہے کہ جس میں حضرت نے جن سے سند لی ان سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام حماد امام حماد شاگرد تھے ابراہیم نقی اور ابراہیم نقی روایت کرتے تھے حضرت اسود اور حضرت القمس اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تو امام اعظم ابو حنیفہ تک جتنے محدث ہیں یہ سب کے سب حنفی ورنہ بات حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی امام شافی ہوتا ہے کوئی حملی ہوتا ہے اور یہ ہم پہلے بتا چکے کہ چاروں ایما ہمارے نزدیک حق ہیں تو ایک صنعت تو علی حضرت کی وہ ہے کہ جس میں امام اعظم تک سارے محدثین جو ہیں وہ خال سطن حنفی اور دوسری بات میں بتاؤں آل فاضل بریلوی مرید تھے حضرت عال رسول مارروی ان کے مرید اور وہ تلمیز تھے شاہ عبد العزیز محدید دہلوی شاہ عبد العزیز محدید دہلوی کو ساری دنیا محدث مانتی تو اعلیٰ حضرت کی سند میں شاہ عبد العزیز محدود دی محدود دہلوی تک ایک واسطہ اور وہ واسطہ کون سا ہے حضرت عالیہ رسول مارروی فوراً اس کے بعد ان کی سند جو ہے وہ حضرت کیا نام ہے شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی تک ملتی ہے تو یہ لوگوں کا یہ کہنا یہ ایسی چیزوں کو سنا نہ جائے کہ آپ کو اپنے مذہب میں کسی قسم کا شبہ اور وہ پیدا ہو بلکہ علما نے یہ تک لکھا کہ علماء کو بھی بد مذہبوں کی کتابیں ضرورت کے لیے پڑھنا جائز ورنہ ان کو بھی جائز نہیں مثلا کسی سے مناظرہ ہو رہا تب ظاہر ہے کہ عالم کو تو ہر مذہب کی کتاب رکھنی ہوگی قادیانی کی بھی رکھنی ہوگی راوزیوں کی بھی رکھنی ہوگی دیوبندیوں کی بھی لیے? کہ مناظروں میں کام آئے کہ بتائیں آپ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا فلاں میں یہ لکھا تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں تو کس طریقے سے ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پوچھو آپ یہ تو آپ نے نکال لیا کہ مولوی تو پڑھ سکتے ہیں ہم دوسرے نہیں پڑھ سکتے میں آپ کو دنیائی مثال سے سمجھاتا ہوں اب تو خیر ایسا نہیں ہے ایک زمانے بسیں چلتی تھی تو باہر لکھا ہوتا تھا چلتی گاڑی میں اترنا چڑھنا منع ہے لکھا ہوتا تھا کبھی دیکھا ہوگا آپ نہیں اچھا کنڈکٹر کو دیکھیں وہ چلتا ہی چلتی گاڑی میں بیٹھتا ہی اور ہمیشہ چلتی گاڑی سے اترتا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں لکھا ہوا وہ دن بھر کام یہی کرتا اس لیے نہیں دھوکا کھائے نہیں گرے گا کہیں سمجھ گئے نا تو علماء جو رات دن یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہیں پھسلیں گے عوام کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دیکھ کر کے ایسی چیز پھسل نہ جائیں اس لیے بد مذہبوں کی تقریریں نہ سننی چاہیے اور نہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور علماء کو بھی بغیر ضرورت کے وہ کتابیں پڑھنی نہیں چاہیے ضرورت کے لیے ان کے لیے جائز ہے اس لیے میں آپ کو یہی ہے کہ وہ اس نے جو بات کہی وہ تو غلط کہی مگر آپ کو وہ نہ کی تقریر سننی چاہیے پڑھنا چاہیے اب میں اس کے دو تین مثالیں دیتا ہوں انٹرنیٹ اس وقت جو ہے ایک ظلم عظیم میں آپ کو بتاتا ہوں چند ویب سائڈیں ایسی ہیں جن کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے خلاف اتنی بکواس اتنی بکواس کہ آدمی اس کو دیکھ کر کے شبہ پیدا ہونے لگتا اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا کہ ان ویب سائٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ویب سائٹ دیکھ کر دین چھوڑ دیا اسلام چھوڑ دیا عقیدہ چھوڑ دیا قرآن مجید چھوڑ دیا پڑھنا وغیرہ تو اپنی اس میں تعداد بتاتے ہیں کہ اتنے حضرات نے اس ہفتے میں دین اسلام کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ تو یہ تو ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور ایک زمانہ تو وہ تھا جب لوگوں کے قابل تھا منطق اور فلسفے والے جو اعتراضات کرتے تھے ہمارے علماء بہت پریشان ہو ان کے اعتراضات وغیرہ لیکن اللہ نے امام غزالی امام راضی جیسوں کو پیدا کیا اور انہیں سب کو ایسے جوابات دے کر کے ثاقت کر دیا کہ بعد میں کسی کو بک, بک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تو اب کیا ہوا اب اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے کس طرح کریں گے اب ساری دنیا میں ایک ہوا کے ذریعے سے پھیل رہا کیسے پابندی لگائیں جس کا جی چاہے جو جی چاہے ڈال دیں جس کو چاہے گالیاں دے دیں جو چاہے وہ کرے تو اب یہ تو ہمارا کام یہ ہے کہ بالکل اس کے قریب نہ جائیں اور اپنے ایمان اپنے اسلام کی حفاظت کریں شبہ نہیں ہونا چاہیے ایمان تو یقین کا نام ہے نا تو اگر یقینی متزلزل ہو جائے آخری بات پھر دوسرا سوال لیتے ہیں. ہمارے پاس سوائے ایک اصلی اور پختہ عقیدے کے اور ہے کیا کیا اتنے نمازی کیا میں دس لاکھ میں بھی اگر تقریر کروں تو پوچھوں بھائی یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اس کو کوئی القاف ہوا ہے کہ نماز اس کی قبول ہو گئی کوئی کہہ سکتا ہے میں ساری عبادتیں کرتا ہوں سب قبول ہو گئیں اور سب جناب میری صحیح ہے کیا منہ پہ مار دی جائیں گی ساری نمازیں سارے روزے سارا حج اور سارا زکوٰۃ کیا رہ جائے گا آپ کے پاس ایک ہی تو سامان اور وہ سامان ہے عقیدہ یاد رکھیے اور پوری نظیر نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایسے شخص کی مغفرت کر دی ہو جس کا یقین تو متزلزل ہو ایمان نہ ہو مگر نماز کی بنیاد پر مغفرت ہو گئی حج کی بنیاد پہ مغفرت ہو گئی زکوط کی بنیاد مغفرت ہو گئی ایک نظیر نہیں بتا ورنہ اصول پورا دھرم ہو جائے گا ساری عمارت عقیدے کی دھڑم سے گر جائی ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ بے عمل رہا لیکن پختہ عقیدے میں تھا اللہ نے رحم فرما دی تو اس لیے عقیدہ جو ہمارا ہے وہ بالکل مستقم ہونا چاہیے اس میں کوئی صلاح کی گنجائش نہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے وہ کبھی دیکھے نہیں بد مذہب کی نہ کتاب دیکھیں نہ ان کی باتوں کو سنیں اور کوئی ساتھ جی آپ بولیے